through <laughs> the only ہم سب کو اللہ دین کی باتوں پہ عمل کرتے صورت ہجر کے آخر میں کہا وز رب کا ہتھا یا کیا میرے پیارے پیغمبر اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کر جب تک کہ تجھے موت آ پہ جنتیوں اور جہنمیوں کا ایک مکالمہ قرآن نے ذکر کیا جنتی جہنمیوں سے پوچھنے لگے کہ تمہیں جہنم میں جو ڈالا گیا ہے تو تم پر فردے جرم کیا لگی ہے کیا قصور تھا تمہارا کیا غلطی تھی تمہاری جس کی بنا پر تمہیں جہنم کے حوالے کیا گیا ہے تو جہنمی جواب میں کہیں گے لم نکو منل مسلم پہلا جرم ہمارا یہ تھا کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے ولم نکو نسکین اور دوسرا جرم ہمارا یہ ہوا کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے بکنا نفوز مال خارن اور تیسرا جرم ہمارا یہ ثابت ہوا کہ ہم ٹھا مخال استحزا اور مزاح کرنے والوں کے ساتھ مل کے دین کا مزاح کیا کرتے ادان القین یہاں تک کہ ہم پر کیا آ گئی قرآن پاک نے موت کو یقین کے لفظ سے تعبیر کیا کہ جس کا واقعہ ہونا کیا ہے ہر چیز میں اختلاف ہوا الاح ایک ہے یا کئی ہے اختلاف ہوا یا نہیں ہوا کئیوں نے دو الاح مانے کئیوں نے تین الاح مانے کئیوں نے تین سو ساٹھ الاح مانے اللہ کی الوحیت میں اختلاف ہوا امبیا کی نبوت میں اختلاف ہوا نبی پاک کی ختم نبوت میں اختلاف ہوا، ہوا. ہوا. کسی نے کہا ایک نبوت حقیقی ہوتی ہے ایک مجازی ہوتی ہے ایک دلی ہوتی ہے ایک اصلی ہوتی ہے ایک عروضی ہوتی ہے, ہے۔ نبوت کی تقسیمیں لوگوں نے کی اور اپنے آپ کو نبی ٹہلوانے کے شوقین پیدا ہوئے اللہ کی الوحیت میں جھگڑے ہوئے انبیاء کی نبوت میں جھگڑے ہوئے قیامت کے تعین میں جھگڑے ہوئے صحابہ کی قسمت و صداقت میں جھگڑے ہوئے کائرات کی ہر چیز میں جھگڑے اور اختلاف ہوئے لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس حقیقت کے بارے میں جھگڑا نہیں ہوا جنہوں نے ایک سے زائد علاح مانے موت کا وہ بھی انکار نہ کر سکے جنہوں نے امبیا کی نوبت کا انکار کر دیا موت کا وہ بھی انکار نہ کر سکے جنہوں نے خطر نمبت کا انکار کر دیا موت کا وہ بھی انکار نہ کر سکے لوگوں اس دنیا میں اس دھرتی پر ایسے بدبخ اور بھی موجود ہیں جو اللہ کی ذات کے قائل نہیں <تصفح> وہ کہتے ہیں اللہ کوئی نہیں جو دنیا ہے نظام ہے خود بخود یہ نظام ہو چل رہا ہے اللہ کوئی نہیں دہلی ہیں دہلی اللہ کی ذات کا انکار کیا اس دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے آمنا کے لال کی نبوت کا انکار کیا جنہوں نے اتنی ضائع بائے حقیقت کا انکار کیا کہ وہ زمین پہ کھڑے ہو کے انگلی آسمان کی طرف کرتا تھا تو جانور ٹکڑے ہو جاتا تھا وہ راستے سے گزرتا تھا تو پتھر اس کو سلام کرنے لگتے تھے وہ راستے سے گزرتا تھا تو جانور اس سے کلام کرنے لگتے تھے ارے وہ اتنی عظیم ہستی تھی کہ اپنی لو اس نے کربے کنویں میں ڈالی تو کروا کنویں میٹھا ہو گیا جو باد بھی ہے با سمال بھی ہے حسین بھی ہے صادق بھی ہے امین بھی ہے لوگوں نے اس کی نبوت کا کیا کر دیا انکار کر دیا لوگوں نے میرے نبی کو فاطم النبیین ماننے سے انکار کیا اور مرزا غلام محمد جیسے کو اور مسلم کو اسبد انسی کو بعد میں آنے والے لوگوں کو نبی مان لیا انہوں نے اس میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے میرے اس نبی کی اس مقدس جماعت کا انکار کر دیا جو اتنے مقدس تھے کہ وہ دامن رچوڑ دے تو فرشتے وضو کر دے رہے اس مقدس جماعت کی صلاقتوں کا انکار کر دیا لوگوں نے صدید کی صداقت کا فاروق عدالت کا عثمان سندورین کے حیا کا حیدر قطار کی شجاحت کا حضرت حسین کی شہادتوں کا صحابہ کی امانتوں کا دیانت کا مکان کا شان کا صداقت کا شرافت کا انکار کر دیا لوگوں نے اس دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ قیامت کو کوئی نہیں آئے گی مشرقین مکہ نے نبی پاک کے زمانے میں قیامت کا انتظار کر دیا آج ہندو بھی قیامت کے قائل اور نہیں ہے وہ کہتے کیسی قیامت مرنے کے بعد جب ہم ریزا ریزا ہو جائیں گے مٹی مٹی ہو جائیں گے کل سڑ جائیں گے کون ہمیں چندہ کرے گا کون میں زمین سے باہر نکالے گا اللہ نے قرآن میں انداز بدل بدل کے اس کو ثابت کیا ایک جگہ پہ قرآن نے کہا تو بو کے آتا ہے اور ہل چلا کے آتا ہے پھر ہم اس دانے کے پیٹ کو چیر دیتے ہیں پھر زمین کے پیٹ کو بھاگ دیتے ہیں اور دانے کو کام کی شکل میں انگوری کی شکل میں ہم باہر نکال دیتے ہیں جو رات کو وہ قیامت کے دن مرتے بھی زندہ کر سکتا ہے علامت نے انداز بدل بدل کے اس حقیقت کو سمجھایا لیکن میرا یہ موضوع نہیں ہے میں تو یہ حقیقت ثابت کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے رب کی ذات کا انکار کیا میرے نبی کی نوبت کا انکار کیا ختم نبوبت کا انکار کیا صحابہ کی عدالتوں کا امانتوں کا صدانتوں کا شراکتوں کا،, کا عزتوں کا وقار کا مقام کا،, کا انکار کیا جن لوگوں نے میرے نبی کی حدیث کا انکار کیا میرے نبی کی اقبال کا انکار کیا جن لوگوں نے قیامت کے واقعہ ہونے کا انکار کیا وہ بھی موت کی حقیقت کا انکار آیا ہے آج کل کوئی بندہ جس نے کہا ہو کہ اللہ کوئی نہیں پھر اس نے یہ کہا ہو کہ موت کوئی نہیں جس نے کہا ہو کہ قیامت کوئی نہیں پھر اس نے یہ بھی کہا ہو کہ موت کوئی نہیں نہیں یہ ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے انکار ممکن نہیں ہے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے المر تو کل سے داخل ہو المر تو تاب بنا سے داخل ہو المر تو کاسم وہ کل سے شاعر ہو ماؤ ایک ایسا دروازہ ہے جس دروازے سے ہر بندے نے گزرنا ہے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر بندے نے گزرنا ہے اور مئو تو کاسن کل سے ایک ایسا جان ہے جو جام ہر بندے نے ایک دن ہے پینا ہے ایک دن, دن, دن پینا ہے عربی کا ایک اور شاعر کہتا ہے لہو ملا کوئی کلو میں لدو فنوان <فترابی> ایک حرشتہ ہے جو لگاتار آواز لگا رہا ہے اللہ فکر سے مقرر ہے اللہ کہتے آواز لگائے رکھ کوئی سنے سنے کوئی نہ سنے نہ سنے تو برابر فشتہ آواز لگاتے ہوئے کہتا ہے لدو لوتے بچے جمن والی اور پنجابی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے بچے جمو مرن جوگے جو جو جو جنا جمنا ان مرنا بھی ہے لو نیل موتے بچے جمن والی عورتوں بچے جمو مرن جوگے بخلو نیل خرابی اور مکان سے کوٹیاں بنگلے بنا لوگوں مکان بناؤ پھین جوگے محلہ تھوڑی تبجیے میں کرتا سمجھنا میں انعام بھی کو میں اشارہ مالا اور بڑی بڑی بلڈنگ بڑی بڑی مندر چڑھانا لیا دا مندر مندر چالی مندر ایک سو دہل ایک سو ایک سو دہل الاجی نتری موالا اچیا اچھی مناناس بلڈنگ ایک سو تک سودا بھی بنا بدلا ہوفن کا پنجابی منظر ہوگا دفنیا بلڈنگ ہونا جتنا بھی اردا چلا جا سب فنو کری بن سے مرنے کے بعد آنا کہاں ہے اے پہلی حقیقت نہیں ہو سکتا دنیا کا کوئی بندہ نہیں کر سکتا یہ پہلی چیز میں دوسری چیز میں بیان کرنا چاہنا بے موت ہا ہا ایک آمنی تے, تے, تے آ نہ آرداں اوزما نہ آئے موت ایک حقیقت ہے جس کوئی بھی نہ کوئی نبی نہ کوئی بلی نہ کوئی پیر نہ کوئی فقیر، نہ کوئی اپنا نہ کوئی پرایا نہ کوئی امام نہ کوئی مختصی نہ کوئی عائد نہ کوئی جاہل، نہ کوئی امیر نہ کوئی غریب نہ کوئی سرمایہ دار نہ کوئی نادار نہ کوئی حاجت مند نہ دالالمند نہ سکندر کوئی بھی ہے کوئی بھی مستقنا میں جاننا کوئی مولوی میں فن کیوں <مارد> نےکے کی کا مطلب میں نے بچیا سے رکھتا ہوں پانچ ہر ایک پر کھلا ہے ہر ایک میں ختم ہو جانا ہے انسانوں میں بھی جناب میں بھی ملائیوں میں بھی زمین میں بھی آسمان میں بھی پیالے کا <laughs> آسمان کا جانا، آسمان کی موت سورج کا پرور ہو جانا سورج کی موت ستارے کا جانا ستارا کی موت چند باشیاں دی دی کھو دینا چند دی موت ہر چیز موت آئے گی مداح جد جنتی جہان پوت ن خود موت نیلیاں اور کے اس کے گلے چھری پھیر کے اللہ فرمانگ لو آج موت پر بھی موت آ گئی آج موت پر بھی موت آ گئی ہے کلو منا لا کا دل جلا بل کان کلو شہین ہر چیز سلا ہونے والی ہے بچنے والی ذات ہے تو صرف کس کی ہے لوکان کی دنیا کا دول والے دن لَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِيهَا مُخَلَّدًا رامن حضرت عاشا فرمانی امام المومنین رضو اللہ تعالیٰ فرمانی اللہ قَانَ فِي الدُّنِيَا تَدُومُ لِبَاعِدِ اگر دنیا دنی میں کسی نے ہمیشہ رحم نہ ہوتا تے موت نہ آمنی ہوتی تے دنیا میں دندگی ہمیشہ ہومنی ہوتی لَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِيهَا مُخَلَّدًا فِي اس دنیا میں رامن دی ہستے اگر کوئی تو صرف ابول کا سمدھا بولے اگر کسٹر جہاں پائن تا بولے پہلے میں ابھی نشے فرایا جہاں اگر کوئی شخص دنیا ابو کاسم محمد زندہ کون دا ابو زندہ دن اگر کسی نے مانی تا پھر جڑا صرف نہیں نمیا کامام نویل پھر شفیق المد نے میل لانے رام اصول لانے کائرات کا چیرا کائرات کا تے کائنات کا نچو سارے کا میں مجھے اگر میں اس موضوع اس موضوع کا ذکر نظر جڑا آج پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے نامو سے محمد رس اللہ خاطے بنا نبی کارتون چھاپے گا نا نبیے پارے عیسائی نے یہودیا نے خیر مسلم امریکے نے ہاتھ رکھے ملک کے سدور جہاں ہیں انہاں نے بارہ اے آزادی ہے رائے اسے اس پابندی نہیں لا سکتے کی کیوں لے ایک, ایک کارٹون اور خاکے دے اندر. و اللہ نبی ہائی کھوڑے دکھایا گیا اور آپ کی بگل ننگی لڑکی بھی کھائی اللہ میں تیسرے خاقے کا ذکر بھی نہیں کر سکتا خدا کی جتنا تو کیا جتنا توہین آ گیا میں اس کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتا مسلمان غیر مسلمان تو ہم چیک کیا نگیاں فلم ریلان سدیاں سیڑیاں سدیا انہ نے نوجوان کا دل خراب کرن دی کوشش یہ کتنے نت ہو گیا اپنی نویری عزت بھی نہ بولے کی گیا خاکے بنا کے پوری کا الحمد الحمدللہ انہاں نے امید دے بعد پوری دنیا دا مسلمان نبی پاس کے ناٹ مرن واسطے تیار ہو بڑے بڑے جلوس بڑی بڑی ریلیاں بڑے بڑے وکیل دے دے آ گئے کراچی دے اندر، ماسوم بچیاں ریلی کدی پھر, پھر نکے نکے ماسوم بچے نکل آئے دکاندار نے دکانا بند کر دی گئے لکھ آدمی بہتو بلائی کا پہلو کر دیں تسا بڑے مسمانے علاقے بیٹھے ہو دیہات بیٹھے ہو سچی سچی گل دس آئے یہ جذبہ رسول دا آ جذبہ محبت روی دا بی سال مولوی مولوی تصیرہ کریں ایک جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا جی انہاں خاکے شایا کیتے اور ہر مسلمان کے دل کی محبت کا جذبہ پیدا ہو برائی کے نہ چل انہوں نے میرے نبی کی عزتوں کچا کی کوشش کی بھائی خاصا چاہیے آنا بھی آنا ہزار بھی آنا تین سو بھی آنا حضر بھی آنا گڑی آنا سے سارے پیارے پیغمبر دی انا انشاءاللہ میدان معاشرت پتہ لگ جائے گا جدا سارے نبی اپنی امت دن دا سبے تو میرے نبی دے جھنڈے دے تلے کھڑے ہون انشاءاللہ سبحان اللہ اگر بیٹھا کھڑے تلے نبی پاک ہو سبحان اللہ اعلی سید میں آدم کی اولاد کا کردار ہوں مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے آدم اور قیامت تک آنے والا جو آخری فرد ہے یہ سب کے سب قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے ان شاء اللہ قیامت دن پتہ چل جائے گا عظمت عزدہ قوم مذمہ دے وشالہ قوم مکان کے بچا آگا کون آگا کون اور ساتھی وسلم سب تو پہلے مقام محمود سے کس خدوں سب تو پہلے جنت کا دروازہ کس کرنا فرمایا میں کھٹ کراؤں گا جنت کا دروازہ اور اندر سے جنت کا دربار پوچھے گا مطلب کن کس نے دروازے پہ دستک ہے میں کہوں گا أنا محمد رسول اللہ دربارسی اللہ ان جدہ میرا سولہ پیغمبر نہ ساری کائرات تے افضل تے پیارا پیغمبر تے خدمت آئی فارسی کا شاعر جہاں ابل کا سو دے پنجابی کا شاعر پا محمد نہ لیا تس امڑی پاغ محمد نہ لیا تس امڑی پہلی گل یہ بیان کی موت یقینی ہے دو ش یہ بیاں کی موت کوئی بھی مست جس دنیا چن دنیا نبی باغ کا آخری جائے بخاری بھی ام مائی حضرت اللہ تعالی دے گو نبی باغ کا بار پانی کے ہاتھ ہکو کے نبی باغ اپنے سینے پر بنتے کدی چادر پا رہے ہٹا لکٹے کر دبراہیے مارے لا الہ الا اللہ دبا تو چھوڑنا دکھ رہا یہ کدھر آخری لمح لا دل موت سکارات موت میرے اللہ موت دیا ترخیاں موت دیا سختیاں سکارات سہ سہ کے تھرکی موت ما دیا سختیاں میں <تصور> نہ میں وہ سنا چاہوں جڑا میرے پیری طریقت خطیب اسلام حضرت سید عنایت شاہ بخاری رحمتہ اللہ نعرہ تکبیر <سلام> <سلام> <سلام> <ادلہ Roumei> اللہ طریقہ سید عنایت شاہ صاحب بخاری زندہ طریقہ سید عنایت شاہ صاحب بخاری زندہ باد دیو علماء کرام کی توجہ کرنا اللہ اکبر زندہ باد دیو طالب علموں کی توجہ چاہو اے تو سوا الہ کوئی نہیں سوا الہ کوئی نہیں سکران تو ہو گئی موت دیا تلخیاں تو ہو گئی ان چملے کا تانکے پے تیرے تو سوا الہ کوئی نہیں تے موت دیا سختیاں تے میرے نبی موت دیا سختیاں آ گئی جملے آپ دیکھو پہلا دن دیں میرے نمی کو فا دیا کون کو کٹا کر لیا پہلے دن میرے نبی نے کہڑا واسطا لا لاحا تھی صرف دعوی پیش کیا اللہ کے سوا کوئی بھی علاح نہیں اس کی عبادت کی جائے عبادت کیا ہے جیڑا عالم غیب ہوئے حاضر ناظر ہوئے مشکل خشاہ ہوئے ہاجر پرواہ ہوئے بانا پکارا سنن آگا ہو سال ترختیاں میرے آ گئی موت دیا تکلیفا میرے سے نبی دسنا چاہتے اور لوگ اللہ کوئی نہیں <سؤال> خاطمین جی رمر اللہ, سو اللہ لوگ اگر کوئی اور الہ ہوندا تا میں الہ ہوندا کہ میں اللہ ہوتا, تا میرے اوپر میرے موت دیا سستیاں کا نہیں موت آئی, آئی آ امیر سارے کوئی بھی یاد ہے حقیقت جس کا انکار نہیں ہو سکتا دو بڑائی موت کوئی بھی تیسری گل بے کہ شریعت ایک چاہیے کہ انسان ہر وقت موت سامنے رکھے رکھے مر جانا بال بچے اٹھائی لے جان دکان زمین سب اتے رہ جانا مینی یہ دنیا چھوڑ جانا بند گا تو اس دل یاد جنگ لگ جائے نا <office> سونے تر بالکل خرا بن جانا ڈرے تے دنگ لگ جائے اس دنگ لہ دینا اس کے کئی طریقے ہیں یہ دل تے زنگ لگ جائے اس بھی کوئی طریقہ ہے کوئی ریگ مار بھی ہے دل نبی پاک کیونکہ دو نسخے تجویز کیتے نبی پاک نے فرمایا اگر دلا سے لگا درگ اتارنا چاہتے ہو اس کا پہلا نسخہ کسرات کسرت کے ساتھ یاد نا اللہ کی کسامیں او یہ نسخہ دسیا اگر بندہ اس نسخے سے عمل کرے تو تے زنگ لگ ہی نہیں سو کھا رہا یہ پانی لان والا بندے تر جا فراڈ کر رہا ہر کر رہا کم توڑ رہا دودھ بول کے سودا بیچ رہ شادحال بندہ کرا بچوں واسطے ماں پو واستے بہنا بناؤں واستے خراب کر رہا, رہا؟ فری اس کا یقین واسطے سب کچھ پتہ نہیں پہنچنا بار نے یہ روسیا جس نسخے بندہ عمل کر لے تو دل کے اتنے دنگ لگی موت نو یاد ہے بار بار شریعت اسلامیہ نے یاد کرا بندہ بہت مکے کرے قبرستان جانے کا حکم دیتا یہ کیوں دے جا کے کس نو یاد کرو میںقیقت جس کا انکار ممکن نہیں اور موت کی ایسی حقیقت جس کوئی بھی مستق چیز میں یہ ذکر کی شریعت اسلامیہ کا تقاضہ یہ ہے کہ مسلمان ہر ٹائم موت ناد رکھے کو یاد رکھے گا کوئی نہیں beni buldular maşallah جمیل اشافی پاکستان کے مرکزی کبھی بولانا اناما پتا بہت ہی متنظر انداز میں موت اور اس کی حقیقت ہو کر لوکروا رہے تھے اسٹیج پر ولی ابن والی پیرے طریقے کو بن حضرت علامہ پیر سید زیادہ صاحب پکاری رونق افرو and sure. دل تم لے مدی بڑھو ہمیں الایا ایها الساقی سبحان اللہ ادلساں ساں لاہیں ها الایا ایها الساقی کتنے ادرند با وفا ذکر ہے باقی سبحان دائیں, اس نے جیل ہے ہاتھ وہ دینہ دامی نیلی کوئی انجیر سوره لوک